اب اس کے برق سے اللین یقینا جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقوما اللہ کما یقوم النویت خبت ہو شیتان وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر ان کی طرح سے کہ جن کو شیطان نے مخبوط الحواس بنا دیا ہو چھو کر یہاں عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے یہ قیامت کے دن کا نقشہ تو ہوگا ہی اس دنیا میں بھی سود خوروں کا حال یہی ہے اور اگر ان کا نقشہ دیکھنا ہو تو کسی سٹاک ایکسچینج کو جا کے دیکھ لیجیے معلوم ہوگا دیوانے ہیں پاگل ہیں چیخ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں وہ انسان نہیں نظر آتے اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا سٹاک ایکسچینج کے اندر ایک ایک مخبوط الحماس انسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے یہ سود خوری کی وجہ سے الربا لا الوی القن اللہ کا شیطان انما ان بے الربا اور ان کے سب سے بڑھ کر محبوط الحواس ہونے کی کا مظہر یہ ہے یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بہ بھی تو ربا کی طرح ہے بہ بھی تو سود ہے میں نے سو روپے کا مال خریدا ایک سو دس میں بیچ دیا دس بچ گئے یہ ربا ہے راہ باہ جائز ہے سو روپے کسی کو دیئے اور ایک سو دس دیے یہ سود ہو گیا بھائی کیوں ہو گیا سو روپے کی شے دے دی یہ سو روپیہ دے دیا کیا فرق پڑا دس لاکھ کا مکان بنایا چار ہزار کے قرضے کے بہانا کرایہ پر دے دیا جائز ہو گیا دس لاکھ کسی کو دیا اور اس سے چار ہزار روپیہ مہینہ دینا شروع کیا یہ سود ہو گیا حرام ہو گیا عقلی طور پر یہ باتیں ہیں کہ جو سود کے حامیوں کی طرف سے کہی جاتی ان نمل بہ و مسل ربا بہبے کا بھی جو نفع ہوتا ہے رب اور ربا یہ میں اس بیان کر چکا ہوں صورح بکرا کے دوسرے کے میں تو یہ جان لیجئے کہ اس ظاہری سے مناسبت کی وجہ سے ان کا محبوط الحواس لوگ جو ہیں وہ اس دونوں کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں کرتے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کا اپنی جواب نہیں دیا بلکہ جواب کیا دیا احل اللہ البیہ ربر ربا اللہ نے بیع کو حال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے اب تم بات یہ کرو اللہ کو مانتے ہو یا نہیں رسول کو مانتے ہو یا نہیں قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں یا اپنی عقل کو مانتے ہو اگر تم مسلمان ہو اگر تم مومن ہو تو اللہ کا حکم جو وہ فرمائے نہ صرف اللہ کا جو رسول کہ رسول فکز مانو بنتا ہوں جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو اور جس چیزے چیز دے رک جاؤ یہ تو شریعت کا معاملہ ہے ویسے اس میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے فلوئڈ منی فلوئڈ کیپیٹل ایک فکس کیپیٹل مکان دس لاکھ کا ہے لیکن مکان سے جو شخص دہرا فائدہ کیا اٹھائے گا ایک مہینے رہے گا نا بس اس کا بدل آپ نے لے لیا دس لاکھ روپے کسی کو شکل دے دیے وہ کسی کام میں لگائے گا بارہ لاکھ بھی بن سکتے ہیں پندرہ بھی سکتے ہیں آٹھ بھی رہ سکتے ہیں اس میں آپ نے فکسڈ اگر لیا تو یہ حرام ہے ان دونوں میں اگرچہ عام طور پہ کہا جائے گا یہ بھی کیپٹل ہے وہ بھی کیپٹل ہے مکان بھی تو سرمایہ کی شکل ہے لیکن یہ فکس کیپیٹل ہے اس کی شکل بدل نہیں رہی ہے اس مکان میں تو ایک شخص رہ جائے گا شک نہ ہوگا اس کی رہائش ہے یا آپ کہیں گے اس اس کی ایمیر انٹیر ہے تو اس کا نے بدل لے لیا بس ختم لیکن وہ جائے گا وہ مکان آپ کے لیے رہ جائے گا لیکن یہ کہ دس لاکھ جس کو دیا نقد وہ کاروبار کرے گا کچھ اور پیسے لگائے گا اس کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتی ہے اس میں پھر فکس پروفٹ لینا یہ ہے حرام اور ان دونوں میں کوئی ملازمت نہیں لیکن اللہ تعالی نے یہ جواب نہیں دیا جواب دیا تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا بک گیا فلح ماسلف تو جو کچھ پہلے وہ لے چکا ہے وہ اس کا ہے وہ اسے واپس نہیں دیا جائے گا حساب کتاب بھی کیا جائے گا کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو واپس کرو لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کا کوئی گنا ان پر نہیں ہوگا وہ امرو اللہ اللہ کے حوالے رہے گا وہ الگ رہے گا اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا اور اللہ چاہے گا تو پچھلے سود کے اوپر بھی اس کی سرزد ہوگی امرو اللہ وہ امن آ لیکن اس نصیحت کے آنے کے بعد بھی جس نے دوبارہ یہ حرکت کی فولہ کا صابن تو یہ جہنوی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ, ہمیشہ یم حق اللہ الربا و یوربی صداقات اللہ تعالی ربا کو مٹاتا ہے دباتا ہے اور ہمارے زمانے میں شیخ محمود احمد مروم نے ایک کتاب لکھی ہے مین اینڈ منی اس میں ثابت کیا ہے جہاں جو یہ سود کا معاملہ چلتا ہے تین چیزیں ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں جتنا سود بڑھے گا انمپلائمنٹ بڑھے گی انفلیشن بڑھے گی نتیجے میں انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا جیسے انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا انمپلائمنٹ مزید ہوگی انفلیشن زیادہ ہوگی اس سے وش سرکل اور اسی کے نتیجے میں تباہی ہو جاتی ہے چھپی رہتی ہے وہ تباہی وہ تو ایک ہی وقت میں بینک کرپٹ ہوگا کوئی بینک بڑے بڑے بینک جو ہیں دیوالی نکلیں گے ابھی جو کوریا کا حشر ہو رہا ہے اور جو اس سے پہلے روس کا ہو چکا ہے یہ سارا جو ہے یہ یوں سمجھئے شیش محل کی طرح ہے اس میں تو ایک پتھر پڑے گا تو ٹکڑے ہو جائے گا النَّارِ هُمْ اللَّهُ <الصدقات> اللہ تعالیٰ پالتا ہے صدقات کو پالتا ہے, بڑھاتا ہے اللہ وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو سورہ روم کی انتالیسویں آیت ہے یہ ببا آتے ببا آتے اللہ العم اللہ فالم اور اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے وہ سب کہ جو نہ شکرے ہیں اور گناگار ہے جو لوگ ایماندار نیکمل کے رہیں نیکمل میں غائبات جو شہر حرام ہے اس کا چھوڑ دینا بھی لازم کے اور لماز قائم رکھے زکات ادا کریں ان کے لیے ان کا عجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس يَا يَا ربا <الرِّبَة> ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو رہ گیا ہے سود میں سے آج فیصلہ کر لو کہ جو بھی کچھ تمہیں کسی کو قرض دیا تھا اب اس کا سود چھوڑو یا ملتق اللہ و ضرور مابقیہ بنر <الرِّبَة> اگر تم ہو فلو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا باز نہ آئے فاضلوں تو کان کھول کر سن لو بے ہر اللہ رسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ یہ الٹیمیٹم ہے اگر باز نہیں آتے سود سے دیکھیں کسی اور گناہ پر یہ بات نہیں آئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ تم تم بلکم رہو سو ہم بالکل اگر تم توبہ کرو تو تمہارے جو اصل رسول مال ہے وہ تمہیں لوٹا دیا جائیں گے سود چھوڑ دو رسول مال واپس لے لا تزلم و لاتس لمور نہ تم ظلم کرو سود لے کر اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا رسول مال بھی دبا دیا جائے لا لاتور بلاط لبور وہ ان کا ذو ان اور اگر تمہارا جو مقروض ہے وہ تنگی میں ہے وہ تنگستی میں ہے فرداز تمہیں لابح سرا تو انہیں انتظار کرو پھر اسے مہلت دو کہ اس کی حق کو شادگی پیدا ہو جائے آسانی سے وہ آپ کی رقم آپ کا قرض واپس کر سکے لیکن اس سے بھی آگے وہ ان تصدوں خیر الرقم تم صدقہ ہی کر دو تمہارا بھائی قریب تھا اس کو تم نے قرض دیا تھا کچھ سود لے کر کھا بھی چکے ہو اب جو ہے سود اب بکی سود کو تو چھوڑا ہی ہے اگر وہ راسل مال بھی بخش دو اس کو یہ انفاق ہو جائے گا یہ قرض حسنا اللہ کو ہو جائے گا یہ تمہارا جو ہے ذخیرہ آخر بن جائے گا تو یوں سمجھئے کہ جو بھی جو ہے جس کو سرپلس ویلیو میں نے کہا تھا اسلامی معیشت کے اندر جو بچت ہے آپ کی اس بچت کا سب سے اونچا مصرب کیا ہے صدقہ دے دو انفاق کر دو. اس سے کم تر کیا ہے قرض ہسنا قرض دے دو کسی کو تاکہ وہ اپنی ضرورت چلا لے اس کا کاروبار رکا ہوا تھا وہ چل پڑے گا اور تمہیں پھر وہ اپنی اصل رقم واپس کر دے گا یہ ہے کرنا اس سے کم تک درجہ تیسرا درجہ ایک اور بھی ہے جو جائز تو ہے ہے مکروح پسندیدہ نہیں ہے تم زیادہ ہی خصیص ہو چلو مزارمت پر دے دو اور مزارمت یہ ہے کہ رقم تمہاری کام وہ کرے گا اگر بچت ہو جائے تو تم بھی لے لینا اگر نقصان ہو جائے تو کوئی تاوان نہیں لے سکتے اس سے یہ ہے مزارمت اس کے بعد اگر تم کہو تو میں دے رہا ہوں مجھے اتنے پرسینٹ دوبارہ تم نے دینا ہی دینا ہے اس سے بڑھ کر حرام سے کوئی نہیں ان کا نا وہ اس رقم تو اگر وہ ہے مکروش دوبارہ وہ تنگی میں ہے پھر انتظار کرو اسے محلت دو اس کی کشائش تک والے تو سب رکھوں اور اگر تم صدقائی کر دو خراب کر دو دے دو بخش دو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا ان کو تم تعلوم اگر تم جانتے ہو اگر وہ حکمت تمہارے اندر آ ہے اگر تم علو الباب ہو اگر تم سمجھدار ہو تو جو کچھ تمہیں بچت اس سے ہوگی جو اللہ کے ہاں میں ثواب ملے گا وہ تمہیں یہ رقم واپس لے کر جو ہے اس سے کیا مل جائے گا وقت یومن ترجم نفی اللہ یہ آیت آخری آیت ہے کی ندول کے اعتبار سے آیت در دن سے دیکھیں وہی آیت یاد کیجیے مت تکو یومن لا تجزی نفس نفسی ولا اقبل المحا شفاطن ولا یو خل المحا ولا بلاحم سرون مت تکو یومن لاتی نفس الن نفسی شین ولا اقبل الما عدل بلا تنفا شفاطن سرون مت تکو یومن ترجاؤ نفی اللہ در دن سے جس دن کے لوٹا دیے جاؤ گے تم اللہ کی طرف سمت وفاق الف سما کا سمت. پھر ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کبائی اس نے کی ہوگی وہم وہ لا نمون اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اب یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت آ رہی ہے آیت دین کوئی قرض کا معاملہ ہے کوئی قرض کا معاملہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا یا کوئی کاروباری معاملہ ہے. اشتراک ہے اس میں کہ جو بھی ہوگا بعد میں نتائج لیں گے ان سب کے بارے میں حکم ہے کہ لکھ لیا کرو ہم کیا کرتے ہیں قرض دیتے ہوئے ہم دوست ہے بھائی ہے عزیز ہے کیا لکھوانا اس سے کیا کہے گا اعتماد نہیں کاروبار شروع ہو گیا زباری زباری باتیں کر لی اس کے بعد رو رہے ہیں چیخ رہے چلا رہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں کی فریاد سنتا ہی نہیں ایک وہ جو قرض دیتے ہوئے یا کوئی معاملہ کرتے ہوئے لکھواتا تو ہے نہیں اور بعد میں روتا ایک وہ کہ جو اپنی بیوی کے ہاتھوں تنگ بھی ہے اور شکوا بھی کرتا شکایت بھی کرتا فریاد بھی کرتا طلاق نہیں دیتا اللہ راستہ کھولا ہوا تمہارے لیے تو اللہ ویسے بہو کی فریاد نہیں سنتا تیسرا مجھے یاد نہیں مسمن فخ تبو اے ایمان جب بھی تم کوئی معاملہ کرو قرض کا ایک وقت معین تک کے لیے تو وقت معین ہونا چاہیے یہ قرض دے رہے کب واپس ہوگا فخ تبو تو اس کو لکھ لیا کرو یہ فیل امر ہے المرجو واجب تم بینک کا تم بلا اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے ماں بہن آدل کے ساتھ لکھنے والا کوئی ڈنڈی نہ مار جائے بھی چاہیے کہ وہ صحیح صحیح لکھے اور کسی بھی شخص کو جسے اللہ نے سکھایا ہوا ہے کتابت لکھنے کا کام تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے لکھنے سے اللہ نے اسے یہ دیا ہے اسے چاہیے کہ لکھنے اس لیے کہ اس معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ تو بہت کم ہوتے تھے اب بھی یہ ہوتا ہے رائس نویس وغیرہ ہوتے ہیں وسیقہ نویس ہوتے ہیں پیسے دے کے ان کو جو لکھواتے ہیں لیکن اگر کوئی وسیقہ میں کوئی تو جو جس کے اوپر ذمہ داری ہے اسے نقصان پہنچ جائے گا وہ یک تم بینکم کاتم البلادم اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے ماں بین انصاف کے ساتھ لکھے بلا یاما کاتمن کما اللہ فلیک اور نہ انکار کرے کوئی لکھنے والا اس سے کہ وہ لکھے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے تو لکھنا چاہیے لکھتے وقت املا وہ کرائے جس کے ذمے رقم آ رہی ہے جس پر حق آ رہا ہے وہ لکھوائے جس کا معلوم وہ نہ لکھوائے جس پر ذمہ داری آ رہی ہے وہ لکھوائے کہ میں کیا ذمہ داری لے رہا ہوں بل یہ تقلر ربا اور اللہ سے ڈرتا رہے اپنے رب سے ولا یب خط بن اور لکھوانے میں اس میں سے کوئی شہ کم نہ کر دے فیم خان اللہ الحق و اب اگر وہ جو مقروض ہے جو قرض لے رہا ہے جس کے ذمے کوئی ذمہ داری آ رہی ہے وہ نا سمجھ ہے یا بوڑھا ہے غیف ہے یا اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ املا کرا سکے کے معنی میں ہے تو اگر وہ نہیں املا کرا سکتا تو اس کا کوئی ولی ہو اس کا کوئی وکیل ہو اس کا کوئی اٹورنی ہو وہ اس کی طرف سے اس کو لکھوائے یہ ایک لایت چل رہی ہے ابھی پورے رکو کے اوپر ایک آئے پھیلی ہوئی ہے سوائے آخری میں تھوڑا سا ایسا دوسری آئےت آئے گی وسطین شہیدال گواہ بنا لیا کرو دو اپنے مردوں میں سے فل یا رجلین اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو رجانے تو ایک مرد اور دو عورتیں ممن کر گون امن شہادا اور وہ بھی دونوں کے نزدیک مقبول ہوں شہدا کہ ہاں دونوں کو اعتماد ہے اوپر اب یہ جو سوال آ کہ ایک مرد کی جگہ دو عورتیں دو مرد یا پھر ایک مرد ایک مرد کا ہونا تو لازم ہو گیا محد عورت کی گواہی نہیں چلے گی لیکن اس کا آیا مسئلہ تو ہر قسم کے معاملے کا ہے یا قرض اور مالی معاملات میں وسیقہ نہ بھی یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے یہ تو باتیں صرف کہا کہ یہاں تفصیل سے ملتی ہیں لیکن یہ مسئلہ موجود ہے کہ دو مرد اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں تو سوال تو پیدا ہو گیا کہ کیا عورت کی گواہی آدھی ہے انت دل عہدہ ہو ماہ فتوکر احدہ ہو مبادہ ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو یاد کرا دے دوسری اپنی سوال پیدا ہو گیا کیا مرد نہیں بھول سکتا کیا جواب ہے اس کو جواب یہ ہے کہ واقع تک اللہ تعالی نے عورت کے اندر نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے اللہ <سؤال> من خلق بہول لطیف الخبیر کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے اس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے نسیاان کا مادہ کیوں زیادہ رکھا یہ بھی سمجھ لیجیے عقلی بات ہے منتقی بات ہے شی ہیز ٹو پلے دی رول آف نمبر ٹو اسے برق کتابے رہنا ہے جو نمبر ٹو ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے کبھی احساسات کے اوپر کبھی جذبات کے اوپر کوئی نہ کوئی کوفت کوئی قدولت کو آتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا سیفٹی والد رکھا ہوا بھول جانا اگر بھولنا نہ ہو یاد بازی عذاب ہے یا تو کوئی صدمہ دل سے اتری نا کوئی غصہ کبھی ختم ہوئی نا تو بھولنے کا معاملہ یہ سیفٹی والد اللہ نے عورت میں زیادہ رکھا ہے اس لیے کہ اسے مرد کے تابع ہو کر رہنا ہے اور جب تابع ہو کر رہنا ہے تو اسے زیادہ اس کے ایک ساتھ پہ جذبات پر زیادہ مواقع آئیں گے کہ اس کو کچھ دخ تک پہنچے اس کے لیے یہ سیفٹی ویئر کے نسیان ہے یہ زیادہ رکھ دیا گیا ہے رحدہ ہوما فتوت کے رحدہ ہوما نخرا اب یہ کہ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آتی تب بھی اللہ کا حکم ہے ماننا ہے اگر فکس کیپٹل اور فلوئڈ کیپٹل کا فرق سمجھ میں نہیں آتا تب بھی بے حلال ہے ربا حرام ہے اللہ اللہ خیر الحل اللہ محرنہ ربا لیکن اگر حکمت سمجھ میں آ جائے تو نور لالور بلا یہاں بسا ادا مادہ اور نہ انکار کریں گواہ جبکہ ان کو بلایا جائے اب گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہ نہیں آ رہے دھڑا کر رہے نہیں ان کو آنا چاہیے وہ من ازلم قطب اشادلہ ہے جو اللہ کی کوئی گواہی جو ہے اگر چھپائی ہے تو بہت بڑا ضروری ہے بلا کا اور اس سے تھکے مت کسل مت کرو سستی مت کرو ان تک تم کہ تم لکھو اسے سہیلن اور کبیرن چاہے چھوٹا معاملہ چاہے بڑا الہ اجل ہی وقت معین کے لیے اتنا قرض دے رہا ہوں اتنے وقت میں آپ نے مجھے لوٹانا اس کے بعد آپ بڑھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے مزید مہلت دے سکتے ہیں ایسے حالات ہیں تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ جب لکھنا ہے حکم دیا جا رہا ہے تو اس میں اجل معین ہو الا اجل ہی اور اس میں چھوٹے بڑے کی تفریح نہ کرو چاہے چھوٹا مسئلہ بڑا پڑا لکھنا اکسد و اند اللہ یہ اللہ کے نزدیک میں زیادہ مبنی بر انصاف ہے وہ اقوام السہادا اور گواہی کے لیے زیادہ قوی ہوگا اور زیادہ درست ہوگا لکھی ہوئی شے ہوگی تو اب معاملہ جو ہے بہت واضح رہے گا برطانہ زبانی یادداشت کے اندر کہیں کہیں جو ہے تعبیر ہی میں فرق ہو جاتا واضح اللہ ترقاب اور یہ اس کے بہت قریب ہے کہ تم بھولو گے نہیں اللہ انتقن تجارت الاجر قل تو دیر ہوں یہ کہ کوئی لین دین ہو تجارت ہو جو حاضر ہوتی ہے دست بدست ہو آپ نے سودا لیا اس نے پیسے دے دیے اب کیش بھی وہ دے دیجئے کہ آپ دینا چاہے تو ورنہ یہ شریعت میں لازم نہیں ہے اگر ایسا دست بدست کا معاملہ ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ تو ہو گیا اسٹیج کوئی مال ہے دکاندار نے مال دیا آپ نے پیسے دے دیے اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ التقو نہ بہ تو اگر وہ تجارت ہو کہ نقد تمہاری چلتی ہے آپس میں لین دین ہو رہا ہے فضا سال اللہ تک تو تو کوئی حرض نہیں ہے تم پر کہ اسے نہ لکھو واشرو اور گواہ منا کرو جب کوئی مستقبل کا سودا کرو یہ بے سلم جو ہوتی ہے یہ مستقبل کا سودا ہے قرض کا سودا ہے بیر سلم بھی ایک طرح کا قرض ہے آج آپ کہہ کرتے ہیں کسی شخص سے کسی کاشتکار سے زمیندار سے کہ اگلا موسم جو آئے گا فصل کا گیہوں کی فصل کا تو اتنے روپے من کے حساب سے پانچ سو من گندم میں آپ سے دوں گا یہ بے سلم کہلاتی ہے اور اس میں لازم ہے کہ پوری قیمت ابھی ادا کر رہے لیکن اس میں بھی اس وقت آپ کو اتنی گندم دینی ہے اس کو لکھوا لو اور اس پر دو گواہ بنا لو شروا تبایاتوں بلا یودور نا کاتبوں والا شہید اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو یا گواہ کو اور نہ نقصان پہنچائے کوئی لکھنے والا یا گواہ یہ ادار دونوں کے لیے آ جائے گا یہ معروف بھی ہے اور مجور بھی ہے نہ گر پہنچایا جائے اور نہ گرد پہنچائے نہ کوئی کاتب اور نہ کوئی شہید گواہ وہ انتفلو اگر تم ایسا کرو گے نقصان پہنچاؤ گے فائن فسو تم تو یہ تمہارے لیے بہت بڑے گناہ کی بات ہوگی و تق اللہ اللہ سے ڈروکم اللہ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے وہ اللہ بیک الشعین اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ ایک آیت ہوئی ہے آخری پارے کی میرا گھر پانچ چھ جمع کر لے. تو جا کر ایک آیت کا حجم برابر ہوگا جو میں نے کہا تھا کہ آیات یہ تعین توقیفی ہے یہ ہمارے حساب کتاب سے گرامر سے منطق سے علم بیان سے کس سے کوئی تعلق نہیں سکتا